ہری ہو پچ رو انشا یا اعلان الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین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 بس صورت سوالات ہمیں عطا فرمایا ہے انہی مدنی انعامات میں سے ایک مدنی نام میں آپ دامت برکات مولالیہ نے یہ ذہن عطا فرمایا ہے کہ ہم قرآن مجید فقرآ حمید کو اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں تو آئیے اس مدنی انعام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے ہم آج بسم اللہ شریف کے حوالے سے تفسیر سیرت الجنان ان انشاءاللہ اللہ جلد کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا آسان ترجمہ یہ ہے اللہ کے سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے یاد رکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ انیس سورت النّ کی تیسویں آیت کا حصہ بھی ہے اور قرآن مجید کی ایک پوری آیت مبارکہ بھی ہے جو کہ دو سورتوں کے مابین فاصلے کے لیے اتاری گئی اس کے بے شمار فضائل احادیثی طیبہ میں وائد ہوئے چنانچہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشاد فرمایا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف دوڑے ہوایں ساکن ہو گئیں یعنی رک گئیں سمندر جوش میں آ گیا چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے اور اللہ عزوجل نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی گئی میں اس میں برکت دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی انیس پس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے دوسری خوبی یہ بھی ہے کے دن رات میں چوبیس گھنٹے ہیں جن میں سے پانچ گھنٹے پانچ نمازوں نے گھیر لیے اور انیس گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف عطا فرمائے گئے پر جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے ان شاء اللہ عز و جل اس کے ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر گھنٹے کے گنا معاف ہوں گے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 ہر جائز کام کے شروع میں جبکہ کوئی مانیائی شرع نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں درست مخارج سے حروف کی ادائیگی کی لازمی ہے اور کم از کم اتنی آواز بھی ضروری ہے کہ رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں اپنے کانوں سے سن سکیں جل بازی میں بعض لوگ حروف چبا جاتے ہیں جان بوجھ کر اس طرح پڑھنا حرام ہے اور مانا فاسد ہونے کی صورت میں گنا ہے لہذا جلدی جلدی پڑھنے کی عادت کی وجہ سے جو لوگ غلط پڑھ ڈالتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں نیز جہاں پوری پڑھنے کی کوئی خاص وجہ موجود نہ ہو اور جلدی بھی ہو وہاں صرف بسم اللہ کہہ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ایک مرتبہ سیدونا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مجوسیوں یعنی آگ پوجنے والوں نے کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیے جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے جنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا بسم اللہ کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اثر نہ کیا یہ منظر دیکھ کر مجوسی یعنی آتش پرست بے ساختہ پکار اٹھے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئے اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکم اوہن نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کی ابتدا میں پہلی بار گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل ہو اللہ آحد شریف پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے یعنی جھگڑا نہیں رہتا اور روزی میں برکت بھی ہوتی ہے کروں نام اکدر سے تیرے خدا میں آغاز ہر کام کا یا الہی بنا دے مجھے اپنا ذاکر بنا دے مجھے شوق دے ناد کا یا الہی تیرے نام پر جان قربان کر دوں تو کر ایسا جذبہ عطا یا الہی واللو ولالحبيب صلى الله تعالی علی محمد الله تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی ہم سب کو قران مجید کے مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام رسول نبی ولا علی کا اسحاب یا نور الله نوی سنت اعتکاف سرکار مدینہ سلطان باقرینا فیض گنجینا صاحب معطر و محمد پسینہ سرور قلب سینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح و اور دس مرتبہ شام دور پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ محبوب رب سمد نبی احمد میٹھے محمد عز و جلہ و صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بکی غرقت تشریف لاکر دو قبروں کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کیا تم نے فلاں اور فلانا کو یا یوں فرمایا کہ فلاں فلاں کو دفن کر دیا صابق کرام علیہ مضوان نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ و جللہ و صل اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اتنے پروردگار غیب کی خبریں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ابھی ابھی فلاں کو قبر میں مٹھا کر مارا گیا ہے پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اسے اس اتنا مارا گیا ہے کہ اس کا ہر ہر عزو جدا جدا ہو چکا ہے اور اس کی قبر میں آگ بڑکا دی گئی ہے اور اس نے ایسی چیخ ماری ہے جسے سوائے جن و انسان کے تمام مخلوق نے سن لیا ہے اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ باتیں نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں پھر آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اب دوسرے کو بھی مارا جا رہا ہے پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دس قدرت میں میری جان ہے اسے بھی اس قدر زور سے مارا گیا ہے کہ اس کی بھی ہر ہر ہڈی جدا ہو گئی ہے اور اس کی قبر میں بھی آگ بھڑکا دی گئی ہے اس نے بھی ایسی چیخ ماری ہے جسے جن و انسان کے علاوہ تمام مخلوق نے سن لیا ہے اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ کلام نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں صحابہ کرام علی مرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ ولی و اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کا گناہ کیا ہے تو ارشاد سرمایا پہلا شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کیا کرتا تھا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظر اس روایت میں غیبت کرنے اور پیشاب سے نہ بچنے والوں کے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں پیشاب کر کے جو لوگ پاکی حاصل نہ کر کے بدن اور کپڑے وغیرہ نہ پار کر لیتے ہیں ان کو بھی ڈرنا چاہیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ پیشاب سے بچو عام طور پر عزاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے اس زمن میں ایک لرزہ خیز حکایت سماج فرمائیے چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ چار سو تیرہ صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات صفح صفح دوم صفح ایک, ایک سو ستاسی پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن احمد رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ دوران سفر میرا گزر زمانہ جاہلیت کے قبرستان سے ہوا یک, یک مردہ قبر سے باہر نکلا اس کی گدر میں آگ کی زنجیر بندی ہوئی تھی میرے پاس پانی کا ایک برتن تھا جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا اے عبداللہ اللہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو میں نے دل میں کہا اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا ہے یا تو یہ مجھے جانتا ہے یا عربوں کے طریقے کے مطابق عبداللہ کہ کر اس نے پکارا ہے پھر اچانک اسی قبر سے ایک اور شخص نکلا اس نے مجھ سے کہا اے عبد اللہ اس نافرمان کو ہرگز پانی نہ پلانا یہ کافر ہے دوسرا شخص پہلے کو گھسیٹ کر واپس قبر میں لے گیا میں نے وہ رات ایک بڑھیا کے گل گزاری اس کے گھر کے قریب ایک قبر تھی میں نے قبر سے یہ آواز سنی بال ان وما بول شنن وما شن یعنی پیشاب پیشاب کیا ہے مشکیزا مشکیز کیا ہے اس آواز کے متعلق بڑھیا سے پوچھا تو اس نے کہا یہ میرے شوہر کی قبر ہے اسے دو خطاؤں کی سزا مل رہی ہے پیشاب کرتے وقت یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا میں اس سے کہتی کہ تجھ پر افسوس جب اوٹ پیشاب کرتا ہے تو وہ بھی اپنے پاؤں کشادہ کر کے چھینٹوں سے بچتا ہے لیکن تو اس معاملے میں بالکل بھی احتیاط نہیں کرتا میرا شوہر میری ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دیتا پھر یہ مر گیا تو مرنے کے بعد سے آج تک اس کی قبر سے روزانہ اسی طرح کی آوازیں آتی ہیں میں نے پوچھا شنن وما شن یعنی مشکیزہ مشقہ کیا ہے یہ آواز کرنے کا مقصد کیا ہے تو بڑیا نے کہا کہ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک پیاسا شخص آیا اس نے پانی مانگا تو اس نے اس کو پریشان کرنے کے لیے خالی مشکل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ اس مشکیزے سے پانی پی لو وہ پیاسا بے تابانا کی طرف لپکا جب اٹھایا تو اسے خالی پایا پیاس کی شدت سے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی پھر جب سے میرا شوہر مرا ہے آج تک روزانہ اس کی قبر سے آواد آتی ہے شن وما شن یعنی مشیزہ مشیزہ کیا ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ عز وجلہ صلی اللہ تعالی علیہ علی علی وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا تو سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدہ صلی اللہ تعالی علیہ علی وآلہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے منا فرما دیا میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین تینتیس سیکنڈ پر ہے سورج نکل رہا ہے اشتاق کی نافل اور قضا نماز سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین گناہ چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو اگر اس پر پکڑ ہوئی تو خدا جل کی قسم اس کا عذاب ناسہا جا سکے گا گناہوں کی سزا سے ڈراتے ہوئے حدت سیدنا عبد الوہاب شاہ رانی قد سر نقل کرتے ہیں کہتے سیدنا یونس بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پانچ درہم احناب کے نزدیک دس درہم کی چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا سب سے چھوٹا گنا بھی پانچ درہم کی چوری سے تو زیادہ ہی کبھی یعنی برا ہے لہذا تمہارے ہر گنا کے بدلے آخرت میں تمہارا ایک عضو کاٹا جائے گا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں واقعی قبر کا معاملہ بے حد تشویشناک ہے کیا معلوم آج ہی موت آ جائے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم قبر کی تنہائیوں میں جا پہنچے اول تو موت کے صدمے کا تصور ہی جان کو گھلانے والا ہے اور اوپر سے خدا و مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ, و علیہ, و علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں عذاب ہوا تو کیسے برداشت ہو سکے گا مدعے کے صدمے کا نقشہ کھینچتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت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 وہ نئی جگہ وہ نیلی تنہائی وہ ہر طرف بے کسی, وہ ہر طرف اس پر وہ نکیری یعنی منکر کر نکیر کا اچانک آنا وہ سخت ہیبت نا صورتیں دکھانا کہ آدمی دن کو ہزاروں کے مجمے میں دیکھے تو ہواس بجا نہ رہے کالا رنگ نیلی آنکھیں بیگوں کے برابر بڑی ابرق یعنی چمکیلی دھات کی طرح شولہ زن سانس جیسے آگ کی لپٹ بیل کے سینگوں کی طرح لمبے نوک دار کیلے یعنی اگلے دانت زمین پر گسرتے سر کے پیچیدہ بال قدو جسم ودو کامت جس جسم, جسم و جسامت بلا و قیامت کے ایک شانے یعنی کندھ سے دوسرے کندھے تک منزلوں یعنی بے شمار کلومیٹر فاصلہ ہاتھوں میں لوہے کا وہ گرز یعنی ہتوڑا کہ اگر ایک بستی کے لوگ بلکہ جنوں جمع ہو کا اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا سکے وہ گرجے کڑک کی ہوناک آوازیں وہ دانتوں سے زمین چیرتے ظاہر ہونا پھر ان آفاظ پر آفت یہ کہ سیدھی طرح بات نہ کرنا آتے ہی جھجھول ڈالنا مہلت نہ دینا کڑکتی جھڑکتی آوازوں میں امتحان لینا اللہ فضل ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے اے کرم فرمانے والے ہماری کمزوری پر رحم و کرم فرما اے رب جمیل دودھ سلام بھیج نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی عزت والی آل اور بقیہ تمام امت پر قبول فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے کھڑے ہیں منکر نقیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاول بتا دو آ کر میرے پیمبل کے سخت مشکل جواب میں ہے یہ کرنے سننے کی عادت نکالنے نمازوں اور سنتوں کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے حضم وابستہ ہی ہے سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قابلوں میں عائشان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر اختیار کیجیے اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سوالنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پور کیجیے اور ہر مدنی ماہ کی دس تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے سنتوں بھرے اجتماعات میں حاضری دیجیے اور وہاں بغور بیان سننے کی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 مجھے سہارا مدینہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے تین روزہ بین الاقوامی سنتوں برے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی میں پہلے ہی ان سے متاثر ہو چکا تھا انکار کیوں کر ہو سکتا تھا چنانچہ میں نے بین الاقوامی سنتوں برے اجتماع میں شرکت کی حج کے بعد کثیر تعداد میں مسلمانوں کے جمع ہونے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں ڈب دب دبا گئیں گئی میرے دل نے گواہی دی کہ یہی اہل حق ہیں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 ایک اور اہم بات یہ کہ جب میں اجتماع میں شرکت کے لیے سہرائے مدینہ مدینہ دل ملتان شریف جا رہا تھا تو میرے والد اور والدہ کے ہاتھ پر فالج کا حملہ ہو گیا تھا وہ ذرا سا بھی ہاتھ نہیں ہلا سکتے تھے اجتماع میں دعا کی برکت سے ان کے فالج زدہ ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول خدا کے کرم سے خدا کی آتا سے نہ دشمن سکے گا نہ دشمن سکے گا چھڑا مدنی ماحول حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے ماہ کے مدنی ماحول میں بد صرف سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں اپنے اپنے شہروں اور ملکوں میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بر اجتماع میں ساری رات گزارنے کے مدنی التجا ہے آج رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ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 ان شاء اللہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاء اللہ اللہ کرم اے سکرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو الحمدللہ رب العالمین و الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین یا <سلام> ربی مصطفیعز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم مظفیل مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عز وجل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ افل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے زی... انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ اضل ہمیں بیماریوں قریضداریوں بے روزگاریوں اور طرح طرح کی امراض سے شفا کل نصیب فرما مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آز ور بے سو مجبور کی النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدني الجود والكرم و اله وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ گرشہ مشکل کشا کے واسطے کر بلائے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 رام کے بے غبرا ہو ہوگا و رضا کے واسطے بہر مارو پو سری مارو دے بے خود سری چند حق میں جنے دے با صوفا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک گارت حب دی واہ بی کے واسطے بل فروح کا سد کل غم کو فرا دے حسن و ساد بل حسن اور سی دے ساد قادری کل کادری رکھ کا دری اور میں اٹھا قدر اب دے قدرت نوما کے واسطے احسن اللہ ہو نہ ہو حسن بلدائے کے واسطے لس وی سالخ کا سدقا سالخ من سور رکھ دے حیات دین موہ جافا جا کے واسطے تورے عرفانو لو ہم سنو بہا دے علی موسا حسن احمد با کے بہرے ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کے بیک دے تا تاتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمع شہز یا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لئے روزی کر احمد کے لئے خانف اللہ اللہ سے ساگتا کے واسطے دید دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے خوب اہل بیت دے آل محمد کے لیے شہید عشق کے ہم ذاتے کے واسطے دل کو اچھا سل کو ستھرا جان کو پر ڈور کر اچھے پیارے شم دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں میں آلے رسول اللہ کے حضرت آلے وسولتا کے واسطے کے عطا احمد رضائے احمد مسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے کر میرا شیرا حشر میں اے ریا شہسیا دین پیرے با صفا کے واسطے احینا فی الدین و دنیا سلام سلا پود اب دوسلا اب دیر رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر کشم ترسو جی, جی گئے یا خدا احمد رضا کے واسطے سد ان علم آیا کا عز علم امر اف و عرف آفیت اس بیستے آمین بجاہ النبی ہند صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ, تعالی میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نازر الحمد للہ امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ نے ہمیں اپنی اصلاح اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ایک ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا ہے آئیے مل کر دہرا لیتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ الحمد للہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مولالیہ نے ہمیں بہتر مدری انعامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے تو چاہیے کہ اس کے ہر ہر مدر نام پر عمل کرنے کی کوشش کریں انہی میں سے ایک مدری نام ہم سماعت کرتے ہیں کہ آپ دامت برکات ملالیہ نے ایک مدی نام میں اشاطمایا کہ کیا آج آپ نے کم از کم تین سو تیرہ بار درد پاک پڑھ لیا تو میرے میٹھی میٹھی استائم بھائیوں یقینا درد پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں آ سے طیبہ میں واحد ہوئی ہیں تو انشاءاللہ شاء ہم سب نیت کر لیتے ہیں کہ روزانہ ہی آج سے کم از کم تین سو تیرہ بار درد پاک پڑھ لیا کریں گے ان شا اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی انعامات پر عمل کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ ازل باب المدینہ کراچی اور اس کے اطراف میں اشراک و دوحہ کا وقت ہو چکا ہے مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے شہروں اور اپنے اپنے ملکوں کے اوقات کے مطابق اشراک و دعا کی نماز ادا فرمائے یا موجود